السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس فقیر قادری محمود اختر القادری سے بعض حضرات نے ساقب شامی سے متعلق یہ سوال کیا کہ کیا واقعی حرالتاذریعیہ رحمت و رضوان ان کی بہت قدر کرتے تھے حضرت نے ان کی کتاب مسرق اعتدال سماعت فرمائی ہے کیا ان کے لیے دعائیں کی ہیں اور دعا کرتے وقت حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر کافی گشت کر رہی ہیں آخر سچائی کیا ہے یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے میں نے بمبئی میں جماعت ضائع مصطفیٰ کے ذمہ داران ندیم بھائی جوگیشوری اور یونز بھائی قریشی سے رابطہ قائم کیا کیونکہ یہ حضرات حضر التاج الشریہ سے بہت زیادہ قرب رکھتے تھے اور بہت سی وہ باتیں جو دوسروں کے علم میں نہیں ہوں ان حضرات کو سے رہتی تھی اس سلسلے میں ندیم بھائی نے جماعت رضائے مصطفیٰ کے ذمہ دار کچھ مخصوص علماء کرام کی میٹنگ چودہ اگست کو بعد نماز شامل بلائی جس میں مفتی بشیر احمد حسمتی مفتی نعیم الحقہ زہری مفتی محمد ساجر رضوی مفتی محبوب رضا بھگنڈی مولانا فخر الدین حشمتی مولانا فہیم القادری مولانا نور محمد رضوی مولانا فرید الزما قادری مفتی محمد نعیم مصباحی مفتی مقصود اختر قادری اور یہ فقیر قادری و دیگر علماء کرام نے شرکت کی اور اسی میٹنگ کے دوران حضورتاذ الشریعہ کے جانشین حضرت علامہ مفتی اجر رضا خاں صاحب طبلہ سے اصل حقیقت جاننے کے لیے رابطہ قائم کیا کیونکہ صحیح صورت حال سے وہی آگاہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ساقب شامی کی حضرت سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی جب وہ برلی شریف پہنچے تو اس وقت حضرت بمبئی میں تھے اور ان کی کتاب مشرقِ اعتدال کبھی بھی حضرت کو پڑھ کر سنائی نہیں گئی کیونکہ کچھ سنانے یا لکھنے کی خدمات مولانا عاشق صاحب انجام دیتے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی بھی یہ کتاب پڑھ کر حضرت کو نہیں سنائی ہاں فون کے ذریعے مجھ سے یہ اصرار بہت سارے لوگ کرتے ہیں کرتے رہے کہ حضرت کو وہ کتاب سنائیے مگر میں نے ایسا نہیں کیا اسی طرح دعا کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ابا نے کبھی بھی ثاقب شامی کے لیے دعا نہیں کی دعا کرتے ہوئے اشغبار ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے میاں کے بیان سے بالکل یہ ظاہر ہے کہ حضرت کی جانب جو باتیں ثاقب شامی سے متعلق منسوخ کی جا رہی ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں بلکہ یہ افواہ اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ لوگ یہ یقین کرنے کے کہ شامی شامی اردو شریعہ کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول و محبوب تھے ان کی کتاب میں جو کچھ بھی ٹی وی ویڈیو وغیرہ کے جواز کے بارے میں تحریر ہے ان سب کی حضورتاذریعہ نے تائید و تصدیق فرما دی ہے اب ان کی جو بھی تقریر و تحریر ہو وہ سب بلا چو چرا تسلیم کر لی جائے اور ان کا نہ ماننا حضور الد الشریعہ سے ذوگردانی کرنا ہوگا حالانکہ ساقل شامی کی تحریر و تقریر میں بہت سی باتیں حضور العد الشریعہ علی رحمۃ رضوان کے موقف کے بالکل برعکس ہیں لہٰذا علماء کرام نے جماعت مصطفیٰ کی اسی میٹنگ میں یہ بھی طے کیا کہ آئندہ جلد ہی علمائے کرام مفتیان اعظام و امۂ مساجد کی ایک بڑی نشست بلائی جائے اور ان سے الشریعہ علی عالی و رضوان کے موقف اور حضر المحدِ کبیر کے بیان کی تائیدات و تصدیقات حاصل کی جائیں اس میٹنگ سے یہ افواہ اس بجنگ سے اس افواہ کی قلعی بھی کھل جائے گی کہ ثاقب شامی کے جلسے میں سیکڑوں علماء شریف ہوئے اور محضر سے کبیر کا بائیکاٹ کیا لہٰذا جی یہ فقیر قادری ان تمام حضرات سے جو اعراض فاضر بریلو قدث و عزیز کے مسلق کے حق پر ہیں اور حضور تاج الشریعہ شریعہ سے عقیدت رکھتے ہیں درخواست کرتا ہے کہ اس طرح کی افواہوں پر کان نہ دھریں اور حضور تاج شریعہ کے موقف میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ اور ترقد نہ کریں ان کے معتمد اور مائے کرام سے بضب ہونے کے بجائے ان سے وابستہ رہیں اور ان کی نصیحتوں پر کاربند رہیں ساقل شامی کے بیانات اور ان کے چاہنے والوں کی باتیں سن کر آپسی انتشار و خرفشار اور اختلاف کا شکار نہ ہوں بلکہ متحد ہو کر مسلقِ حق کی خدمات انجام دیں انشاء اللہ آپ پر حضور تعالشریہ علی رحمت و رضوان کا فیضانِ کرم جاری رہے گا رب قدیر اپنے حبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق توفیل آپ تمام حضرات کو ہم سب لوگوں کو کے حق مشرق اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی کے حقی خدمات کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسئل کے حق سے جو لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور اگر انہیں ہدایت نصیب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں دور و نفور رکھے وصلی اللہ تعالیٰ اللہ خلق سیدنا محمد وارحی واسابی ضروریات و نبیتی اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ